روزی لو سکھا سرما دار ادھر آشی معیشت برباد ہو رہی ہے معیشت دبا آئی ہے دیکھو تین پن گربت ہے مرے دو قدار میں چرچ ہے جو ہے ہر کسی لیکن اکلے اکل رکھنی تا کہ بدماشیا جو, جو لسل ظلم کرنا وہ اگلے ماہرین چھپائی رکھنے پتہ نہ لگ نو کہ حضرت صاحب لٹ رہے ہیں بابا کے مطابق ماہری نے قانون, قانون, قانون کی نے بنے ہوئے لٹیریا قوم کے لٹان والا ہاتھ دسے نہ کہ کون ہے قانون بیٹھے ہوئے. انہوں نے جناب جی طریقے چھپا. جہان بغرب کے قریش میں. مدرسوں میں ہے، رکھ لگاری ہاتھ چپ کے لم کر لو لانتی لوک اصل پہ جانتے ہیں کہ لوگ کی پرائی جما ختم حضرت ہزور کا ساتھ بھی آؤں گا ہے میری امی فوت ہو گئی کی بہترین شہر بخش حضور نے فرمایا پانی لوا دٹوا خو لکھ دلکا دل نلکا لگ گیا مشین بھی دوسرے دھرکا بھی دوسرے دے گھر دا لگ گیا ماں بخی دو چوڈا حمرت گیا چڑ گیا میرے حدرت تقریباً پندرہ سو دو ہزار ملب جیڑی بوڑھ ختم چیل والے کیتی ہاں بریا نک کازی منظور رب جو قتل ہو چ نہ پچے حضرت میں بچی بوے گیڑے کرتے رہے بچے آ دو کلام جہان مگر ہے اس دن والے چوٹا لگ جا جتوں شیشا رو چہرہ شیشے برباد مسلسل آش ماربت انداز جا کے نہیںلتا برق تبھی نہ پسند ہے جی خواہش ہے خواہش نہیں منگنی ضرورت پوری کرنا وہ ہے پختہ خیال کہ شرح چلنا چلنا قوم میں وہ پختہ خیال ہی رہے جی پہلے ہے سی برت تک رہے پہلے انہوں دی طبیعت بچل اگوی سی جی اگ چڑتی اگی اسی طرح باطن سڑ دے جانے جی میٹے دے دے دے میٹھے دنیا جہاں پر لگی ہوئی ہے لگے رہے دوترا تبھی پیغام دے رہا رہے برق تھی نہ بخاری ترجما خیال ہی رہی مکھا حدیس بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے تھے مرت آپ کی آنکھ میں مبارک سرخ ہو جاتا چہرہ غدم ناک ہو جائے منہ سے چلال کے ساتھ کلام فرماتے تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے آپ اپنے لوگوں کو ڈرا رہے تب ان شاء اللہ یہ تھے عشق شیڑ کے بہرنے کلام جات لگوشی میں بال لگتا منافکا نیا بندے کو نہیں پوچھتا یہ حد تک عظیم کلام ہے بندے کا لے جاتا ہے سمجھ لگی گلے پوش جا سائن گاستے آکا کا گلام ہے کاش <س cùng> کے بندہ خون مشتے طریقے شاہ اگر یکترا خون داری اگر مشتے پرے داری یا مال اگر مشتے پرے داری اگر یکترا خواہ تریے شاہبازی کا شاہبادی طریقے میں سکھا دیا گا صرف قطرا خون کا مطلب گیران غیرہ کی غیر اچھی مان ہو میرے کلام دیکھ آ جائے دور دیکھ لے گر والے بند کون آئے ختم ہوئی وقت نہیں آیا تربیت آؤ ہر قابل بڑے بڑے تربیت آم ہے پر جوہر قابل ہی نہیں جس تعمیل ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں اللہ گل آل، آل، آل. منتظر سی. منتظر سی. وقت آئے گا جوہرالے آؤں گے کہ حضرت صاحب نے دروے میں یہ تو دمن نہیں پسو خجا بے قوم کیونکہ وہ ارتداد کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مرتد جب ہو جاتے ہیں پھر ان کے دور کے آخر میں اپنے محبت والے پیدا کرتا ہے ان کا جوہر قادل سمجھ نہیں لگتی ہے فسو فجاط اللہ قوم یہ محبت والے محبت جو ہے جہاں آسا رب رسول منزل کو سامان سفر ہے کبال ہے کمان جو سختی منزل کو منزل تک پہنچ دیا راہ مصیبت جی نا پید <تصالح> ہے وہ اے تن <تصالح> نا بید نا بید نہیں راہی نہیں پہ دستا وہ راہی آئے گا مریشری کسی کا مریشری بزرگ تعمیر ہوا کی یہ وہ ہی نہیں <تصف> رب خولا جیس قرآن یا اقبال تو تو سبحان اللہ کھلایا تو کھلایا نا قسم خدا دی قرآن تو میں ملا کے تو پر میںقبال یاد جو ہے یورپ کیوں نسا آخیا ہے یار اقبال جیسلمان جی گل کرتا ہے بہتری خیر ہوں ترقی ہوں لہٰذا یہ پڑھاؤ یہ خلاف الٹ کراؤ اندر جی قرآن پڑھے گا بابی پڑے گا سرکار تو ہی